نگہبانی ایک بوڑھی عورت سلطان سلیمان الفانونی کے پاس آئی اور اس سے شکایت کی کہ بادشاہ کی فوج نے اس کی بکری چرالی ہے جب وہ سو رہی تھی سلطان نے اس سے کہا کہ تیرے لیے ضروری تھا کہ تو جاگ کر اپنے ریوڑ کی رکھوالی کرتی تو بڑھیا نے جواب دیا اے ہمارے آقا میں نے سوچا کہ آپ ہماری رکھوالی کے لیے بیدار ہوں گے اس لیے بے فکر ہو کر سو رہی